اعوذ من الشیطان طیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج ستمبر انیس سو چوراسی کی چودہ تاریخ ہے سادہ جمع تو عید الاضحیٰ درخت کا مزہ رہا تو آج کا درخت سورہ الفطار کی آخری دو آئسوں سے ہو رہا ہے وہ ویسی ہوئی سورت ہے رکھ دے گی ایک ہی آیت اور قرآن کی ساری تعلیم کا نشور آپ سوچ لیجیے کہ کتنی اہم چیز ہے جو آ رہی ہیں ملخص اس کا بہت تخت کہ یہ بات ہے کیا یا مدین ایسے یہ شروع ہوئی کہ ما ادرا کا یوم الدین فاخا کے یہ واقعہ ہوگا یوم الدین میں پرانے قیم کا پہلا ورق لوٹھیے اس کے انٹروڈکشن میں فاتحہ جسے کہتے ہیں اس میں یہ ہے مالک کے یوم الدین چلیے ہمارے یہاں تراجم یہ ہے مالک دن جدہ کا اور جزا کا دن قیامت کا تو گویا یہ بات کچھ قیامت کی ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے اکثر اب سنا ہوگا درس میں قرآن کریم کے یہ سارے مقامات جتنے بھی ہیں ان کو قیامت تک لکھا رکھا ہوا قیامت موجود کی دن بات نہیں ہوتی حالانکہ قرآن اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ ٹھیک ہے قیامت مرنے کے بعد کی زندگی آزاد وہ اپنے مقام پہ ہے لیکن وہ زندگی کے بعد کی بات ہے وہ اس دنیا میں انسان کو رہنا سکھاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ اس دنیا میں اس کا کیا تعلق نالے کے یوم الدین دن یوم کے معنی نے دن رکھ لیا ہے ٹھیک ہے ادین جزا کا دن اس کے ماں نے قیامت رکھ لی ہے لیکن ادین جو ہے وہ صرف یہ جزا کی بات نہیں وہ تو نظام زندگی ہے اس کے ماں اور اسی دنیا میں اس ادین کے متعلق بتایا خود قرآن واضح کر دیتا ہے کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے انسان کے دن پہ کہ ہم لوگ خود کچھ متعین کریں اس کے نام وہ خود متعین کر دیتا اپنی بڑی بات یہ چیز کہ یہ عد دین اس دنیا کے اندر ہی اور یہ یوم جو ہے وہ دور ہے عہد ہے ایج ہے ہے عد دین کا وہ دور جس میں عد دین دین غالب ہوگا کا دور جب ہوگا زندگی کے جن ادوار میں سے ہم گزر رہے ہیں ان کو تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اگرچہ مذہبی پیشوائیت کے اعتبار سے تو لا دینی اتنی ہے کہ سوٹ پہنا ہوا ہے کرزن فیشن ہے تجربہ ہے مغرب کا کٹ ہے تو یہ لادنی ہو جاتی ہے تو گویا اپنا دور جو ہے جس میں کچھ وجہ تکا تراج تراج اس انداز کی ہو جاتا ہے وہ سمجھنے کے چڑھیا وہ دینی ہو جاتا ہے دینی اور لازینی یہ نہیں ہوتا قرآن بتا رہا ہے رسو رہا دین الحق خدا نے رہنمائی راہنمائی بھیجی اور دین الحق بھیجا کے لیے لے یو نہیں رہو ان دین کل ہی تاکہ وہ تمام اب دین کا ترجمہ یہاں آ گیا تمام نظام آئے حیات جو انسانوں نے وز کیے وہ تمام کل ہی تمام نظاموں کے اوپر غالب آ جائے تو وہ تو اس دنیا میں ڈالب آئے گا نا. یہ سارے نظام باقی جو ہے کلے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حیات سیاسی ہوں معاشی ہو معاشرتی ہو جس کو بھی آپ نظام زندگی کہتے ہیں جو تو اس نظام کے مختلف گوشے اور شعبے اور اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ سیاسی معاشی کہتے ہیں وہ ایک کُلی چیز ہے نظام زندگی دین, دین کے معنی نظران زندگی ہے میرے لوگوں کے لیے آپ دیکھیے کس طرح سے میں قرآن کی آیات سے اور عربی زبان کی اصلاح سے یہ بتایا کہ اس کے معنی نظام حیات ہیں تو اللہ تعالی نے رہنمائی بھیجی اور ایک نظام حیات بھیجا حق پر مبنی الحق پر مبنی اور وہ اس لیے بھیجا لے یوز بھی رہا دین کلے بھی تاکہ جتنے بھی باقی ابھیان ہیں اب یہاں ابھیان کے معنی آپ سوچ لیجیے ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کہا جاتا رہا کہ سب اسلام سب سے زیادہ افضل مذہب ہے مذاہب کے ساتھ مناظرے ہم کرتے رہے مذہب کا تو درمی پورا میں نہیں ہے دین کو مذہب جب بنا دیا تو وہ تو دین ہی نہیں رہتا یہ نظام حیات ہیں انسانوں کے بغائے ہوئے جتنے نظام ہائے حیات ہیں سیاسی معاشی معاشرتی عمرانی ان تمام پر یہ غالب آئے گا بھیجا اس لیے گیا ہے اس دین کو اس نظام کو تو گویا یہ اب دین نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے جو دنیا میں باقی ابھیان یا باقی نظام آئے عالم پر غالب آ کر رہے گا تو باقی سی دنیا کے نظاموں کی ہو رہی یام دین جو کہا ہے پورا شاتح نے شروع میں ہی صدا نہیں وہ وہ دور ہے جس میں اب دین غالب آئے گا اور اس کے لیے ایک ہی خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں اختیار اور اقتدار مالک شاہد اختیار صاحب اقتدار سے رکنا ہوگا یہ خود دوسری باقی ادوان یا نظام ہائے زندگی جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے اس میں کسی نہ کسی نوعیت سے انسان صاحب اقتدار اور صاحب اقتدار ہوتا ہے دوسرے انسانوں پر انسانوں کو اختیار ہوتا ہے یہ شرک ہے تو خصوصیت یہ بتائی شروع میں ہی کہ دین جو دین دین ہے مالک یوم کہ یہ جو ادین خدا کی طرف ہے خدا کی طرف سے ہے تو اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کسی کا اقتدار نہیں ہوگا سوائے خدا سے یہ ہے دور جس میں اسلام بیفیت ادین سے غالب ہوگا شاید اقتدار ہوگا میں نے کہا یہ تھا کہ اس میں قرآن کی تعلیم کا ملخص یہ تقاضن کیا ہو وہ دے دیا گیا ہے یہ ہے کیا قرآن کی تعلیم کیا ہے صاحب کیا منتخب ہے یہ لکڑی عرض کروں گا آخری पारा ہے آخری پارے کی آخری سورتیں ہیں آخری آیتیں ہیں آخری بات یہ بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ قرآن کی روح سے یہ بات خدا سے شروع نہیں ہوتی خدا کو اس کے لیے देता دیتا ہے خدا کو اس کے لیے دیتا ہے انسان سے شروع ہوتی ہے دین کا منعقد تقریب انسانیت ہے انسانوں کی مسالات. ہر انسان انسان ہونے کی وجہ سے یکساں واجب التقریم ہے یہ ہے دین کا جو دور ہے نظام ہے جو قرآن کا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محتاج ہوگا نہ معصوم ہوگا تقریب انسانیت اسی صورت میں باقی رہتی ہے کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا معقوم نہ ہو محتاج نہ اس بال نے اپنے ہاں جو نقشہ پھینکا ہے بشت کا اس میں یہ بتایا ہے اس دور کا اس نظام کا کہ قطب ری جا شاعد و محروم میں کوئی شخص نہ محتاج ہے نہ محروم ہے اپنی ضروریات زندگی سے اب جو مولا ہاتھ من معقوم نیس کوئی یہاں ریت نہیں بادشاہ نہیں حاکم نہیں سربراہ نہیں کوئی معصوم نہیں کوئی حاکم نہیں انسان کی تکرین یا تکرین انسانیت جسے ہم کہتے ہیں ہر شب یکساں ماجب و تقریب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حاکم نہ ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو کسی کا معقوم نہ ہو کسی کا نام مساوات ہے انسان میں یکساں انسان یہ اس کے آگے جا کے اس کے امال اس کے میرٹ اس کی کوالیفکیشن اس کی خصوصیات جو اس نے خود حاصل کیا ہے وہ الگ, الگ, الگ ہر فرد کی ہوں گی اس امال کے اعتبار سے یعنی اس کے امال دوسرے انسانوں سے ان کا تقابل ہوگا موازنہ ہوگا اس کے زیادہ اچھے ہیں اس کے برے لیکن انسان ہونے کی جد سے وہ یکساں واجب بتریم ہوگا دوسرے انسانوں کے مقابلے میں یہ عدیم تھا جو نبی صلی اللہ نبیت ال صدر اول کا اسلام جسے ہم کہتے ہیں اس میں ادین باسیت ایک نظام زندگی کے غالب تھا اور اس میں یہ مساوات کی صورت یہ تھی کہ عمر فاروق بلال حبشی کو فیت نہ بلال کیا کے سلام کرتا میں نے تقابل یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق اس سے بلند ترین قریش کے اتنے بڑے بلند خاندان کا نسب کے اعتبار سے عمر اور پھر عمر سربراہ مملکت کے اعتبار سے فاروق اعظم دوسری طرف کنہیں نسبتوں سے حبش, حبش کا رہنے والا یعنی حرب تو ظاہر ارض میں بڑے سے بڑے نسل کو جی اپنے دردہ نہیں سمجھتے تھے جائے کہ ہمشی ہو اور وہ غلام ہو پھر غلامی کی حیثیت سے انہیں اس کو چنایا ہو وہ کیفیت ہو اور کیفیت یہ ہے کہ عمر اس کو کہہ سیدھا اس کے جوہر کی اعتبار حضرت عمر بن ہاتھ مشر کے گورنر تھے حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے میدان کے آگے ایک ڈیڑھ بنوا دی ہے کہ وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا کریں انتظار جو ہے سمجھ وہ گھر کے اندر ہوں اور وہ پھر باہر اس کے اندر حضرت عمر کو معلوم ہوا انہوں نے وہ خط لکھا بڑا مشہور ہے ڈومر عمر ابن حاصل ان کا بھی نام تھا ابنہاس تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا یہ فرق بھی وہ نہیں چاہتے یہ حاصل بڑا بڑا ہوا اندر بیٹھا ہے اپنے ہاں اور یہ باقی جو ہے وہ اس کا انتظار کرے باہر جیڑی انتظار گاہ کے اندر, اندر اتنا بھی نہیں تھا آپ سوچ لیجیے کہ کیا سلو سیٹ اور اس کے بعد یہ مروفیت آئی ہے تو مروفیت میں کیا ہو عام دنیاوی نقطۂ نگا کے حملے تک کی وقتیں بڑی بڑھ گئیں دولت بے شمار آ گئی پارگل بازیاں آئیں خوشحالیاں آئیں یہ سب کچھ ہوا وہ جو دین کی بنیاد تھی تو وہ منظم ہو گئی فکری میں انسانیت نہ رہی حاکم اور معصوم ہو گئے خود ملوکیت یا مدد یا سلطان اپنے آپ کو پہلانا باقی انسانوں سے خاص طور اور یہ الفاظ یا خطاب یا یہ الفاظ جو ہیں ان میں غلبہ پایا جاتا ہے حکومت کا رن پایا جاتا ہے دوسرے انسانوں کی اوپر تصد پایا جاتا ہے جب یہ تقریب انسانیت کی بنیاد جو تھی منہ نم ہوئی تو پھر کس کس قسم کی زنجیریں تھیں جن میں انسان جکڑے گئے کون کون سے ٹاپ تھے جو انہیں ٹہلائے گئے پھر ہر ایک نے اپنی اپنی حکومت جمائی بادشاہوں نے ملوکیت کے رنگ میں یہ تو صحیح اقتدار ایسا جما لیا سمجھوتا کیا مذبی پیشوائیت سے جسے سیو ایسی آپ کہتے ہیں انہوں نے شریعت کو الگ کر لیا سیاست سے اس سیاست میں تو بادشاہ یا اقتدار جو تھا یا حکومت جو تھی وہ بادشاہوں کی سلطان کی اور ان کا جو میدان کا شریعت کا اس میں ان کی حکومت بادشاہ کو تو, تو کسی کو قتل کرانے کے لیے پھر بھی کچھ کچھ کس نہ کسی قسم کا بہانہ سے ہی کرنا پڑتا تھا کوئی دلیل دینی پڑتی تھی جی. کوئی مقدمہ چلانا پڑتا تھا ان کے ہاتھوں اس قدر کھوکھ تھی یعنی فتوا کفر کا عائد کیا مرکز قرار دیا اور اس کا قتل نباہ ہو گیا کہ جس کا جیت ہے اس کو قتل کر دیا اس قسم کا اقتدار اور غلبہ اور حکومت بادشاہ پر نتیج ہوئی یہ تو ایسے واقعات تھے خطرے جیسے بادشاہوں پر نظام کام کرا دیا ان کے غلط اور حکومت کا کیا کہنا خدا یا خدا کے نظام کا غلبہ اور حکومت کا سوال ہی وہ جب نظام ہی ہونا رہا انسانوں کا نظام آیا اور وقتی قسم کی نظام کی صورت پیدا ہوئی ملوثیت جسے آپ کہتے ہیں اس قدر مختلف نوعیتوں کی ہیں یہ تجویز اور یہ ٹاک تھے گنائے نہیں جا سکتے دیکھے نہیں جا سکتے بڑا جامعہ شیر ہے پھر وہی پارٹی کا ہے یہ دام دانم نئے دانا این چنی دانم تجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جال کس قسم کا تھا اس کے نیچے جو دانے بٹھیرے ہوئے تھے وہ کس قسم کے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یہ کا ڈر دانا میں صرف اس لیے جانتا ہوں کہ, ہر قدم ہر، ہر کے ہر ہر. کہ میرے سر کے پاؤں تک جو, جو کچھ بھی ہے وہ بند میں جکڑا ہوا ہے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں وہ دام کیا تھا وہ دانا کس قسم کا تھا میں تو آپ یہی جانتا ہوں کہ پھر سے پانچ تک بند بند میرا جکڑا ہوا مسلمان کا بند بند جکڑا دیا اس اب دین کی جگہ جب انسانی نظام آیا ہے تو جس نظام نے صاف پیوکریسی یا لذیذ پیٹوا جتنا بھی نظام ہو تو اس کو تو پوچھو نہیں کہ وہ بند کس کی کے ہوتے ہیں یہ بند تو مالک کے جاؤ میں وغیرہ جتنی تھی وہ ٹرمپ جتنی اصطلاحات تھی قرآن کی ان کو وہ قابل قیامت کے اوپر اس دنیا میں نہ یوم الدین اس دنیا میں نہا, نہ اس جامدین مالکی پورا کی رہی خدا تو کہیں آتا ہی نہیں قرآن نے یہ بتایا وہ جو مالک کے یوم الدین تھا اس کی تشریح جہاں تھی کہا, کہ تم جانتے ہو جام جانت کیا ہوتا ہے دوسرے کیا ہوتا ہے کیا مداخل ماد کا ما جام یہ بات تمہیں میں خدا کے سوا کوئی نہیں بتا خدا ہی بتایا کیونکہ بڑی اہم تیر تھی دو دفعہ رہا کھلنا مواد را کا با جام ارے پھر سنو کہ یہ صرف خدا بتائے گا کوئی بات انسان نہیں بتا سکتا کہ یوم الدین ہوتا کیا ہے دین کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس دور میں اس دور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے یہ خدا ہی بتا سکتا ہے عزیزان نام سنیے لکھ رکھیے نوٹ کر لکھیے ہمیشہ کے لیے میں رکھیے کہ یہ عدین ہوتا کیا ہے جب دین کا غلبہ ہوتا ہے دور ہوتا ہے یوم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے جاؤ تم دے تو نفسن لے نفسن چار دبد ہے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ ہے حجی دین کا جاؤں عزیزہ میں من کیا میں عرض کروں پتا نہیں زندگی میں دوبارہ عرض کرنے کا وقت آئے گا یا اسلامی نظام اسلامی معاشرہ اسلامی قوانین اسلامی معاملے پر پوچھو نہیں کیا کیا اسلامی اسی دام کی مختلف کری ہے اسلامی برآن میں بتایا گیا دین ہوتا کیا لا تملے کو نفسم شاید اللہ وقت کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر کسی قسم کا کوئی اختیار کوئی اقتدار کچھ نہیں رکھے نہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے گا نہ کوئی دوسرے کا محتاط ہوگا نہ کچھ سے بڑھانا چاہے گا اللہ وقفہ اللہ وقفہ یہ آزادی انسان کے تصور میں یہ آزادی نہیں, نہیں آ سکتی نے مان آزادی کے لیے مطلاقی ہے انسان آج زیادہ زیادہ سیاست میں وہ جمہوریت تک پہنچا وہ بھی ایک انسان کی معصومی نہیں انسانوں کا یہ گروہ ہو جاتا ہے ففٹی ون ففٹی جس کو کہتے ہیں وہ ان کی برامی ہوتی انسان تو انسانوں کی غلامی سے, سے نکل نہیں سکتا انسانوں کی موتاجی سے نکل نہیں سکتا کس وقت تک بھی الگ آسمان تک ہوا ہے اور جا رہا ہے اس سے بھی آگے لیکن کارے زمینہ نے تو ساخت ہے تو شادی نے کہا تھا تو کارے زمینہ نے تو کہ بار آسمان نیز برباد زمین کے معاملہ تم نے سنوار لی ہیں جب آسمان کی سوچی ہوئی ہے شادی نے چھ سو سال پہلے کہا زمین کے معاملات اپراد ہی نہیں قوموں کی قوم میں دوسری قوموں کی غلامی کی تنظیموں میں چپی محتاج بھی ہیں معقول بھی ہیں ان حالات میں آپ سوچیے کہ اد دین اور حل اسلام کا بات کر یہ ہے ایک یہ ہے یوم دین جب ہوگا جب دین کا نظام کہیں ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کا اقتدار اور اختیار نہیں رکھے گا اب یہاں یہ بات پیدا ہوئی اقتدار اختیار نہیں ہوگا تو کیا لا قانونی پودا جسے معاشرے میں تو قانون نہیں ہوگا شہم ہی نہیں ہوگا سران عدیزہ یہ چیز آئی سم کسی انسان کا انسان کی اقتدار نہیں ہوگا تو آگے بات صاف کر دی ومر و یوم للہ اس دور میں حکومت قانون اختیار صرف خدا کا ہوگا اور خدا کا اقتدار خدا نے سب بتا دیا ما انزل اللہ کا اقتدار اس نے کہا کہ ہم بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح اپنی حکومت نہیں کام کرنا چاہتے کہ جس وقت جی جائے ہمارا یہ حکم دے دیا جس وقت دی جیتا ہے وہ دے دیا ہم قانون کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور حق... قانون کا ضابطہ ہم نے قرآن کی شکل میں دے دیا مکمل غیر یعنی اس میں ہم تبدیلی بھی نہیں کریں اللہ اکبر اس قسم کا قادر مترف مطلب. اس قسم کا شاہد اقتدار اور اپنے اوپر پابندی یہ آیت کی ضابطہ ہدایت ضابطۂ قوانین دیا مکمل ہم اس میں اضافہ نہیں کریں گے نہ تبدیلے رکھیں واقعہ ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے کوئی اس کی طرح سے ردوبدل نہیں کر سکے گا محفوظ غیر متبدل مکمل ضابطۂ ہدایت یہ دے دیا کہ اس کا اقتدار ہوگا ہمارا اقتدار یا خدا کا اقتدار جسے کہتے ہو وہ ہمارے اس حساب کا اقتدار ہوگا یہ دیکھا نا اپنا رول آف دی لا آج کل کہا جاتا ہے کہ انسان نے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کی حکومت نہیں رول آف دی لا قانون کی حکومت بات چھپا گیا کہ قانون تو خود انسانوں کا بنایا ہوا ہے برائے راست حکم نے دیا قانون بنا کر حکم دے دے یہ ساری دنیا میں جتنی غلامی اور معصومیاں چل رہی ہیں ان قوانین کی چل رہی ہیں نا جو شاید اقتدار لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے کوئی شکل بھی ان کی کوئی فن وہ پیسہ فواہی نہیں ہے کسی انسان کو کسی انسان کے لیے قانون بنانے کا تیار ہی نہیں ہے مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ حالات اس کی معصوم یا اس کی حکمرانی یہ ہے یوم الدین یہ ہوگا جس میں خدا کے اس ضابطۂ حیات فری حکمرانی ہوگی اسی کا اقتدار ہوگا اسی کا اختیار ہوگا کسی انسان کو کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا تو اب غور فرمارے آپ فرماری آپ نے کہ اب دین کیسے کہتے ہیں یوم الدین کیا ہوتا ہے ال اسلام یا جسے ہم اسلامی کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے کوئی ضابطہ کوئی قانون کوئی نظام جس میں حکمرانی یکسن خدا کی کتاب کی ہے وہ ہے الدین وہ ہے آل اسلام وہ ہے اسلامی اور جس میں ذرا بھی کسی کسی انسان کا اقتدار وہ شرک ہے توحید نہیں ہے غیر اسلامی ہے اسلامی نہیں لا یوشر تو صرف حکم ہی رہا خدا اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا مند بات دور کری جائے گی اس نے تو یہ کہا ہے کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی انسان سے یہ کہا ہے کہ تم خدا کے نہیں میرے معقوم بن جائے صاحب دیگر صاحب یہ ہے یوم الدین یہ ہے عظیم یہ ہے ار اسلام کسی انسان کی ذرا سی بھی تدلیل اور تہون ہوئی تو اسلام نہ رہا ہوتی واقعات بار بار آتے ہیں دہرانے بھی پڑھتے ہیں کے زمانے میں سیت کا گورنر تھے نا وہ بڑے بڑے لن پایا گورنر تھے کسی یہودی کو یعنی غیر مسلم محکوم جسے کہتے ہیں وہ تو بہرحال محکوم یا رعایت کی حیثیت سے رہتے تھے نا رعایت یا سیت سے رہنے والا غیر مسلم اسے کہہ دیا کسی طرح سے تو مسلم نے آگے کسی بات میں ایسا نہ خدا تو ذلیل کرے وہ خود نہیں زلیل کرے بلکہ کہا خدا تو تجھے زلیل کرے اور اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو سوچا تو کہا کہ اس میں تو اس کی تجلیم ہو گئی اسی وقت قلم دان تھپ لیا اور سیدھے بازار خلافت میں پہنچے استعفا پیش کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی اقتدار یا کوئی منصب رکھوں میں نے ایک انسان کی تزلیم کر دی میں تیرا ہی کہا کہ تمہیں بابا کوئی بات نہیں ہے یوں ہی ہے یہ تو ایک الفاظ ہے تم جس کو انسان کی تبدیلی کے وقت اپنے آپ سے اتنا اختہار نہیں رہتا کہ وہ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو حق نہیں پہنچتا جس نامی مملک میں کوئی منصد ملے نہیں گئے اسی عمر بن دن نے کسی کو مناسب کہہ دیا تھا اگر عمر نے اسی وقت کہا کہ اس سے معافی مانگو اگر ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں سزا دے دوں گا مناسب کہنے سے تو اس کی ہو ہوگی یہاں روز سفر کے فتح چلے جاتے ہیں یحردین تو نہیں ہے نا ہے تو یہ بات مادرا کا مایامدینا کا مایام یوم کا تم لے لاس آگے نا چار نفلوں کے اندر سارا ہی پلان بنا کے اندر اور اسی کے یہ سورہ عالم کے ساتھ ختم ہوئی ہے کیسا حسین خاطمہ ہے سے. اور اس کے بعد آ گئی صورت سورہ اور عجیب آپس میں ہیں رب برہن کے اندر معروم نہیں ہے تو ہی نوا ہے رات یہاں جو کہا ہے کہ عالمر و جامع اس میں نات عمل کو نقشن کے اندر حکومت کا ایک شائدہ نظر آتا ہے اختیارات سیاسی نظر آتے ہیں لیکن دوسری چیز جو میں نے اویئر کی محتاجی تو ماس میں ہوتی تو یہ بڑی موتازی ہوتی اقبال نے جب کہا تھا کہ کش نہ گرد درد ہاں محتاج کچھ نقطۂ شرے مبین کی نت تو بت تو بندا اس طرح کوئی شب کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو شریعت کا نقطۂ ماتا یہ ہے اور بہت اور ختم ہوئی سورا کے آخر میں وہ مافی نہیں ہے نتی کی گئی کسی انسان کی کسی دوسرے انسان کی حسومت نہیں ہوگی ہم ہو. باقی رہیے آج کی شکل تو ساتھ ہی اگلی سورج جو ہے اللہ ہے متقین کے لیے بڑی جانیں اصطلاحات ہیں قرآن کی ادیز آنے اس دور میں ابھی یہ جسے آپ کیپیٹلزم کہتے ہیں نظام سرمایہ داری کہتے ہیں یہ اس ایک منظم شکل کے اندر ابھی نہیں آیا تھا ہاں تو ساری دنیا میں یہ لیکن جس طرح سے ہمارے اس دور میں آ کے اس نے ایک تنظیمی شکل اختیار کر لی ہے یہ ایک ازم بن گیا ہے ابھی اس زمانے میں ایسا نہیں اس لیے اس کے لیے ایک جامعہ اصطلاح تو نہیں لیکن سرمایہ داری کے نظام کے جس میں بھی عناصر ترکیبی ہیں کانسٹیچوینٹ ہیں جن جن سے یہ مرتب ہوتا ہے جو اس کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں یہ موجود تھیں تو قرآن نے ان کو الگ الگ گنا کے جب جمع ان کو الگ الگ گنا کے جب جمع دیا جائے تو لال سر نعادی بن جاتا ہے انہیں <تصفح> کے لیے الگ الگ اصطلاح آتا ہے مصرفین آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آ چکا ہوا ہے دوسروں کی محنت پر ایس کی زندگی بسر کرنے والے یہاں آیا ہے مصف پچیس یہ کیا ہے کوئی بتا دیا گیا تھا لیکن اس کا کارنے کے لیے بھی ایک تنجیدی تعارف کی ضرورت ہے فیس کا بند کیجیے چین کی آزادی کے زمانے میں جو ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اب آباد کو چاہتے ہیں وہ کہ ٹینگ کیا شیک کیا ساتھ ان کا بڑا مقابلہ تھا وہ انہیں سے تھا, ان کے خلاف تھا وہ جنگ اس کے ساتھ اس اہم تھی کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا تو گویا وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کو گنا جا سکتا ہے شین کائی شخص تھی تھی یہ جتنی بھی سرمایہ پرست اور استعمال پرست حکومتیں ہیں یہ ہمیشہ دوسروں کو آگے رکھتے آپ ہی سے رہتی ہیں کٹواتی مرواتی ان کو ہے تو یہ بڑی اہم جنگ تھی اس زمانے تھی اور اس دنیا جانتی تھی کہ چین کا یہ شخص جو تھا وہ ایک ٹوکی حیثیت سے تھا امریکہ اس کے پیچھے تھی لیکن بہرحال وہ جنگ اور اس میں اسے شکست ہوئی بہت بڑی چین سے بھاگنا پڑا تو آپ تو پتا کہ اللہ تعالی اس نے حکومت قائم کی اس شکست کے بعد امریکہ نے اپنے یہاں یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان اور اصلہ اور افراد کی کثرت پھر وہی ٹانکائی شاہ کے ساتھ بھی اور روس کی یہ فوجی بھی اور اس کے باوجود ہمیں شکست کیوں ہوئی یا شاخ کا نام لیتے تھے کہ اسے شکست کیوں ہوئی اس کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے ایک تاکہ آئندہ کے لیے ہم احتیاط برتے اور جو اس قسم کے لوپ ہول رہ گئے ہیں ان کو بند کرنے کی تو تاقی کرنے کے لیے امریکہ سے ارباب سیاست بھی آئے بڑے بڑے دانش مند بھی یہاں آئے بڑے بڑے ارباب صحافت بھی آئے انہوں نے آ کے اپنے اپنے دائرے کے اندر بڑی انکوائری کی اخبار معلوم کرنے کے لیے اس دشکست صحافیوں میں ایک نامور سہاسی تھا دلن اس میں آ کے بڑی وسیع تقریب کی اور پھر ایک کتاب لکھی چائنا شیک دی ورلڈ چین نے دنیا کی بنیادیں ہلای <laughs> یہ کتاب کا نام تھا اور اس میں بات اسی سے کی گئی تھی کہ شکست کیوں ہوئی ہے چین کا حصاب اس کا جو پرس ہے بادشاہ ہمارس اس کا یہ کتا ہے اس نے اس میں لکھا ہے یار بادے سے بھی گئے دانشور گئےت ماہر بھی گئے صحافی بھی, بھی گئے اپنے اپنے دائرے میں انہوں نے تحقیق بھی کی مختلف نتیجے پہ پہنچے میں گیا اور میں نے جس نگاہ سے اس کا مطالعہ کیا میں تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ اس کے تعارف میں یہ لکھتا ہے نے من غور کیجیے یہ لوگ کہاں تک پہ پہنچے تھے اس نے کہا ہے کہ بات ساری یہ تھی کہ کا اس کو کوئی وہ کچھ کہنے والا نہیں تھا جو محمد نے قریش سے کہا تھا محمد نے قریش سے کہا تھا کہ بندا تو کرے بول یتی تام المسکین قریش تمہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم ان لوگوں کی تقریم نہیں کرتے تھے جو اکیلے رہ جاتے تھے تم ان مسلسوں محتاجوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ چائن کا شیخ کو کہنے والا محمد نہیں تھا اس لیے چاندائی چاخ سے کچھ ہو گئی تو ہاں میں تو اس نتیجے سے اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جہاں اور جس قوم سے ہاں محمد صلاح میں نے بول دیے ہیں معافرت کے ساتھ ہی میں نے اس نہیں کہا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میں کہوں گا اس کہا کہ جس قوم میں محمد ہوگا قدیش کو کہنے قدیش کی طرح کہنے والا اسے شکست نہیں ہو سکتی شکست اسے ہی ہوگی کہ جہاں یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ایک ابھی حقیقت ہے چین کائی شہر کا اور تین کا ہی معاملہ نہیں ہے یہ ایک دنیا کی دنیا کی سیاست کا بنیادی اصول ہے کہ وہ کہنے والا بن لاکھ یہ آئ نقل کی ہے بلا صحابین ایٹی نائن اوور سیونٹین ایٹی ایٹی نائن تو غالب کی میری بیٹیاں انہوں نے شاید کہتے ہیں نواسی تو ہمارے سیری گل ہے جی یار پنجابی سارے بچے اور نان ویج ہو رہے پاس جانتا یہ چاہتا ہے کہ دو چار اور آئے تھے اس کے ساتھ لوگوں کو بھی ملائی ہی ہے یہ درمیان کی آئے گی کیا بات ہے قرآن میں ہے کہ انسان کی بیچ اہبیت ہے ذرا خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو چولہا نہیں سناتا بغیر اور وہ اماں ازا نہ تلا ہو تو ادارہ ادے رز کا ہو دیکھیے رزق کی اہمیت کتنی ہے قرآن کی روپ سے کہ جب ذرا بھی گھر پہ چاہتی ہے اس کو اور رزت ذرا نفا تلا ملتا ہے یہ کہا ہے پوری طرح و محتاج نہیں ابھی ہوا وہ ہماری پڑے کچھ نفا سے جب اس کو ملا ہے اور یقین ہو تو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ربی اور ہے تو میرے خدا نے مجھے یوں ہی کر دیا میں نے تو ایسا دیا ہی نہیں تھا جواب ملتا ہے کہ خدا کسی کو یوں ذلیل نہیں دیا کرتا تم کہتے ہو کہ تم نے یہی کچھ نہیں تھا تمہیں یاد نہیں ہے کل لو. یہ بات نہیں تو تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا تم نے کیا کیا تھا سن لو بلہ یتیم بلا سا تاہم تم ان کی عزت نہیں کیا کرتے تھے جو تنہا تنہارے جاتے تھے تم جتھے والوں کی پارٹی والوں کی گروہ والوں کی تم کی تو عزت کرتے تھے ان سے ووٹ لینے ہوتے تم نے جو اکیلا رہ جاتا تھا معاشرے میں تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے اور تم مسکین جس پر چلتا ہوا کاروبار کہیں بند ہو جاتا تھا معذور ہو جاتا تھا تم اس کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے اور ابھی دو ایسے بھی ساتھ لے لیجیے تھوڑا سا لمبا اور وہ جو وراثت میں تمہیں جلیر مل جاتی تھی نا تو کہتے تھے شیرے بادر کی طرح آرام اکیلے کھا جاتے تھے تواثت تو میں اکیلے نہیں کھانے دیتے تمہاری یہ کیفیت تھی وہ خوب जम्मा और اور تم ایسا وہ جمع عجیب لفظ ہے یا کہیں نشیب میں گرا दिया دیا جائے سیزر سے جتنی بارش کا پانی ہو وہ آگے نہ جانے پائے اس में میں جمع ہو جائے تو کہا کہ تم مال کے لیے گرا کھول دیا کرتے ساری دنیا کی دعوت سیمنٹ کے تمہاری گرے کے اندر آ جائے تمہاری یہ کیفیت تھی اس لیے تم یہ جو کہتے ہو نا کہ میں نے کچھ نہیں خدا نے مجھے یو ہیل کر دیا کہ وہ یو ہی نہیں کیا کرتا تمہارا نظام یہ تھا تم یہ کرتے تھے ایک فرد کی بات مل گئے تو نظام ہے نا تو یہ ہے نا سارا نظام سرمایہ داری تم نے مفاد ہوئے, ہو, خار ہوئے, ہو, شکست ہوئے, ہوئے. وہ اس نظام کے نتیجے کے طور پر جاتا اور یہی چیز ہے کہ سباہی ہے, ہے مستقسیم کے لیے پہلے تو اس لفظ مادے کے اعتبار سے بنیادی ماں نے دیکھ لیا کیا بات ہے صاحب حربوں کی زبان قرآن کا امتحاد تصیف اس کو کہتے ہیں کسی کو کچھ دینا تو ایسی لاسمان شکل میں دینا کہ وہ اس سے کسی کام نہ آ سکے جو بچہ جس کو چکنا کہتے ہیں نا انڈیولپ ہوتا ہے وہ شکل تو اس کی بندی بھی ہوتی ہے <coughs> لیکن وہ کچھ کام تو ہوتا ہوتا ہوتے ہی ہیں ہمارے یہاں اب پھر آپ کہیں گے کاڈے میں اونٹ جانا چاہیے لا تمام بچے کا فائدہ ہو جائے یہ ایک چیز اس میں ہوتی تھی تختیق کہ دینا کسی کو تو ایک شکل میں دینا کہ وہ اس کے پورے کام نہ آئے نہ تمام ہو کیا باندھ اونٹنے کے تاؤں باندھ دینا کہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے جتنا تم چاہو اتنا ہی چلے اس کے آگے نہ چلے وہ نظام کے جس میں دینے والا دوسرے کو اس طرح سے دے کہ وہ ایک انٹر بچہ ہو وہ تو مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے پانی نہیں दे इस یہ से اس طرح سے کہ اس کے پاؤں ہاتھ باندھ دے کہ آزادی سے اپنی رفتار سے چل نہ سکے اس کی صلاحیت پورے طور سے نش و نوا پائی نہ سکے جتنا یہ چاہتا ہے اتنا نہیں وہ چاہتا کسی کو اس سے آگے نہ جانے ایک لفظ کے ایک مادہ کے اندر یہ ہے تباہی ہے ان کے لیے جو یہ نظام قائم کرے تفریح کا نظام قائم کرے اور یہ تو مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہوئے اور قرآن تو سورمیز کا خود وقوم اس وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہی تو پیر ہوتی ہے اللہ جینا یعنی کون دو وہی اگلی آیت میں اور عجیب چیز ہے جو اگلی آیت میں. اللہ زینا اگر نا سے ضرور شوقین تو جب دوسروں سے کچھ دیتے ہیں تو پورا پورا ماپ میں وہ کر کے لیتے ہیں ایک پائی بھی کمپنی اس میں کرنی ہے دوسروں سے جب لیتے ہیں تو اضاق ہوں اور بدل ہوں اور جب دیتے ہیں دوسرے کو خا وہ ماپ تول ہو یا غزل ہو یہ یق عجیب لفظ ہے ہمارے یہاں ایک لفظ ہے یہ بنیا ہوتے ان کے یہاں یہ چیز ہوتی تھی ڈنڈی مار دینا یعنی وہ پورا نہیں دیتے وزن تو بازار وغیرہ آتا ہے کہ وہ راجو سے تولتے ہیں لیکن اس کا عجیب دھانو ہوتا تھا ڈنڈی مارنے کا کہ جب دوسرے کو دیتے ہیں ماپ سے تول سے تو وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں پورا کبھی نہیں دیتے ان کو جتنا واضح ہوتا لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں دیتے یہ ہے متفقی اب سوچ لیجئے کہ یہ کون سوچ لیجئے کہ نظام تقسیف جو کہا ہے قرآن نے یہ گفٹ کہی آج کی اس سطح میں اسے کیپیٹلزم یا نظام سرمایہ داری نہیں کہیں گے تو کہ اور کیا ہوگا پورا پورا محنت کش کے دیتے ہیں اس کے خون کا آخری قطروں میں جوڑ لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو وہ اس قسم کا وہ اونٹنی کا بچہ جو اس سے کسی کام نہ ہو جو اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ پل سکے وہ کچھ ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پوری और اس میں نہیں دیتے کہ اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے ان کے مقابلے آ جائے جہاں تک ان, مف... ان کے لیے مقیب مطلب ہوتا ہے وہاں تک ڈرنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو بڑھنے نہیں دیتے میں یعنی نے بتایا ہوا نا کہ آپ دیکھیے گا یہ گارڈن میں یہ جو لگی ہوتی ہے اس میں وہ مالی ہوتا ہے وہ بڑا پیر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں سے کوئی ذرا چھا کوئی پتہ جو ہے اس کے اپنے نقشے سے ذرا اونچا سر کھائیں کٹ کر دیتا ہے یہ نظام دین یہ ہے تک ٹھیک کہ اپنے نقشے کے مطابق دوسرے کو رکھنا اتنا ہی دینا اور ذرا اس سے آگے بڑھنے لگے فوراً کٹ کر دینا اس کو یہ عملے تک ٹھیک لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتا دیتے ہیں تو کبھی पूरा نہیں دیتے اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے اس کو اتنی آزادی نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر ہو گئے یا خود آزاد ہو گئے اپنی بوٹی کے اندر ساری عمر ان کا غلام تھا رہے تتخیر. اور اس نے تو ایک اور بھی پہلے تو یہ ہے انا یہ الفاظ بھی عجیب ہے قرآن کے اس سے جب نگاہ آتا ہے آدمی تو آ جاتا ہے یہاں تو یہ ہے کہ جب کسی سے لیتے ہیں کچھ تو وہ کچھ کسی سے لیتے ہیں تو وہ پورے کا پورا لیتے آگے جو دفد ہے اس کے یہ من بھی ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کے देती دیتے ہیں لیکن ल لمب ہے آپ کے پاس نسخے ہیں تو دیکھیے گا اس کے اندر یہ بڑی عجیب چیز ہے بڑا لطیف خرچ ہے جو کرانے جاتی ہے وہ ازا سالو ہوم اور بدلو ہوم جب ان انسانوں کو ماپتے ہیں تو ان کا ماپ پورا نہیں لیتے انسانوں کو جب مانتے ہیں آ اب بات کریں کہاں سے کہاں جاتا ہوں ان کو کچھ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک جنس کی چیز ہو گئی میٹیریل چیز ہو گئی کہ جتنا ان کی محنت کا مواوضہ تھا اتنا نہیں دیتے وہ چھ کمی محسوس ہو جاتی ہے لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ میرا جتنا بنتا تھا اتنا اس نے دیا ہے یہ کچھ ہے لیکن جب کوئی کینڈیڈیٹ جاتا ہے इसी منصب کے लिए इसी معاملے کے लिए وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ورق اتنے ہی ہے کبھی وہ ورق نہیں اس کو دیتے کبھی اس کی یعنی قرآن کی होगी سے بات ہوگی کہ کبھی ان کی صلاحیتوں کو نہ پورا مانگتے ہیں نہ پورا وزن ہیں ہیں ہیں ہاں ٹھیک ہے کام چل جائے گا اگر کہ بھائی تمہارے ہاتھ اور کچھ آؤ کسی کا چاہیے تھا اور کوالیفکیشن اس کی چاہیے تھی لیکن تم آ گئے ہو پھر یہ سفارش بھی تو بہت بڑی آئے ہو نا تم حالانکہ وہ ہو ان کے بات پہ بھی زیادہ کوالیفائڈ ہو اس کو ڈسکریج کریں گے کہ نہیں ایسے نہیں لیکن دوبارہ ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں محنت کرنا ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گے بات کریں گے ہم اس چیز میں ایسے سمجھ اضاء ہوں ان چیزوں کو نہیں جو دے رہے ہیں وہ بھی تو چیزیں بھی سوچتی آتی ان کو جب ان کو جب معاف کرتے وزن ان کو جب خود ان کو جب تولتے ہیں اور ان کو معاف کیا تو نہ ان کا ماپ سے ہی پورا دیتے ہیں نہ ان کا وزن سے ہی پورا دیتے ہیں وہیں سے وہ شرو کر دیتے ہیں سرمایا تھا وقت انسان کی انسان ہونے کی جگہ دیتے ہی نہیں ہے. کون ہے متفق ہی یہ ہے تب یہ ہے متفق سوچیے کون ہے یعنی وہاں سے شروع... ختم ہو. کیا دین وہ ہے کہ جس میں کوئی کسی کا ماسوم نہیں ہوگا اور فوراََ محتاجی کی طرف قرآن کہ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ اب دین وہ ہے کہ جس میں ما تو پورا ہوگا ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے گا محنت کا پھل دیا جائے گا اور جو ورک حیثیت انسان کے ہے وہ پورے کی پوری قیمت اس کی انسانوں کو پورے کا پورا معافہ سولہ جائے گا کہ یہ جو حملے تک فیس جانے ہیں جنہوں نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے سارے بات ہم وقت میں ملے گا یا نہیں باہر آئے یا زندہ تو وقت باقی آئیں صحیح حال آؤ یہ ضلع ادائے کا کہ یہ جو کا نظام قائم کر لیتے ہیں بڑے انتظامات انہوں نے کیے ہوتے ہیں کہ یہ نظام فیل نہ ہو اس کے کہیں سے عملہ نہ ہو کہا کہ یہ اس گاؤں میں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب میں اگلے وقت کے مقوم بتانے سے پہلے جو مروزہ مصروف ہے پھر وہی لے جاؤں گا پوری قیامت کی بات کیا یہ ہیں کہ قیامت کو اٹھائے نہیں جائیں گے یہ ارے بھائی وہ تو یہاں کچھ عمر نکال رہے ہیں انسانوں کا یہ کیا قیامت کا بھی نکلتا ہی رہے گا ان کا تیز ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا کوئی ایسا کیا ہے وہ نظام, نظام دین الدین جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس میں یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کوئی براہ. اگر وہ نظام اگر وہ ادین نے وہ دین ہے اس میں اگر غالب آنا ہے اس نظام میں اور کیا اس نظام کے اندر بھی یہی کیفیت رہے گی جو جی آئے جو آئے یہ انسانوں کے ساتھ کرے کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو پوچھنے والا وہ قیامت کے دینا وہاں ان کو پوچھ بھی لیا تو ہمارا کیا بنا خوب کیا دیا ہو ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی قرآن انسانیت کے جہاں کے دکھوں کی دعا دے رہا نے کہ قرآن کے ان مفداتی الفاظ کے ان کے اگر مفہوم آپ ان الفاظ کا بھی متعین کر لیں تو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ سارے جتنے مفاہین یہ ترجمے یہ تفصیلیں ہماری ہیں دور مذوقیت میں جتنی روایات جتنے کی قوانین جتنی تفاطی وہ لکھی گئی ہے ترجمے ان سے لبنی ہیں ان کا ان کے مطابق ہے ترجمے میں بھی یہی ملے گا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں ہے باشا کسی کو راستے سے ہٹا دینا کے بنیادی معنی سے بات کہیں سے کہیں چلی ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانیت کی راہ میں تج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں رقاب کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انسان کو اپنے پورے ماپ پول کا جانے نہیں دیتے کیا یہ اپنے ذہن میں یہ ضرور بادل میں یہ بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں جائے گا راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا ان کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر تو بڑی ابدی مایوسی ہے انسانیت سے یہی اسی طرح سے یہ رہے گا کیا مطلب کہاں کیا یہ انسان بادل میں بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں جائے گا پہلی بات تو اسی دور میں نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب اضل کا دور ان سے یہ مخاطب ہوئے تو پھر بتا دیا کہ یہ دیکھیے یوں ہٹایا جاتا ہے آج کے کم یہ سارے نظام جتنے بھی اس دور میں سامنے میں تھے ان تمام نظاموں کو مٹا کے ہٹا کے اور ان کے اوپر کو نظام ادین کا غالب آیا کوئی کسی کا محتاط نہیں تھا کوئی کسی کا معمول نہیں تھا یہ <سرح> سب سے بڑے سرمایہ دار سب سے بڑے یہ مذہبی صلاحیت کے ساتھ اس کے بعد یہ ان کے ساتھ جو کشوکش ہو رہی تھی وہ پرستی کی بات نہیں تھی ہمارے یہاں تو صرف یہی کہا جاتا ہے نا وہ بت بولتے تھے سارے بت رکھے ہوئے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم بت نہیں بولتے جائیں گے چلو جی سوتوں کو کاغے سے اٹھا دیا کشمکش گھر ہو ہمارے یہاں تو کشمک کوئی نہ ہوئے گی ہمارے یہاں تو وہ بت بازار کو رکھے ہوئے ہوتے نہیں یہ لط پرستی کی بات نہیں بتوں کو تو خدا قرآن میں یہ ہے کہ برانا تو ان کے معبودوں کو وہ تو برا بھی نہیں کہنے دیتا گاڑی بھی دینے دیتا یہ وہ تھی وہ کسادم جو کشمکش تھی کے ساتھ مسفین مطلب مترسیم مطلب یہ تھی جو کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو راستے سے کو کوئی نہیں ہٹائے گا تھوڑے سے منٹ دے دیں گے آپ لوٹنگ میں ضرور راستے کے ہٹائے جائیں گے اٹھائے جائیں گے قائے کے لیے اٹھائے جائیں گے اس وقت اٹھائے جائیں گے عظیم دن ایک بنیادی انقلاب آئے گا اس میں یہ راستے سے ہٹائے جائیں وہ بنیادی انقلاب تاریخ میں تو ہمارے ہاں ہے وہی صدر اول کا انقلاب جو آیا ہے تو بات تو کی قیامت تک کے لیے ہے جب پھر اسی طرح سے مسلط ہو گیا یہی نظام ہے سرمایہ داری اور پھر اس کے بعد تو سے چلا رہا ہے خود ہمارے ہمیں اور اب تو ساری دنیا کے اندر وہ خیال چھترا ہوا ہے کیا تو, تو, ہو تو کیا یہ چیلنج صرف انہیں چند کے لیے ہی تھا قرآن ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو یہ مسئلہ قرآن کا ختم ہو گیا قرآن تو قیامت تک کہ انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے پھر وہی نظام آ گیا ملوکیت کا بھی آ گیا سرمایہ کا بھی آ گیا مزید اخراجیت کا بھی آ گیا. تو یہ تو ان سب کے خلاف کیا نہیں آج کا نظام سرمایہ داری بھی قرآن کی ہدایت کی روح سے رہنمائی کی روح سے انہیں نہیں جائے گا سے اس کے لیے ایک عظیم کا لفظ آ گیا بنیادی عظیم کے معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہڈی جس کے اوپر انسان کا یہ جسم استدار ہوتا ہے بنیادی کے معنی میں ہوتا ہے یہ بنیادی انقلاب ہے اس انقلاب کے نتیجے میں ان کو راستے سے کھایا جائے گا وہ انقلاب کیا ہے اور کال آئے گا اب وقت نہیں ہے کسی آئندہ درجن وہ کھا سکتے ہیں ایک من کسی رکھیے گا مجھے ایک گزارش